مخلصین کہاں گھبراتے ہیں اشرا حجہ کی ہر نیکی ہر عبادت بہت افضل اور اللہ تعالیٰ کو محبوب مگر یہ بھی سچ کہ اس عاشرے کی عبادت آسان نہیں رمضان میں ماحول ہوتا ہے اور شیطان شیاطین گرفتار اب ماحول بھی نہیں اور شیطان بھی آزاد اس لیے محنت درکار مگر مخلصین کہاں گھبراتے ہیں ان کو تو مزہ ہی محنت میں آتا ہے